دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر ابو طالب کے بعد آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا اور حضرت خدیجہ کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غم گسار نہ رہا اس لیے آپ نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر اخیر شوال سن دس میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے ابدیا لیل مسعود حبیب ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے نہایت سختی سے آپ کو جواب دے دیا ایک نے کہا کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ایک نے کہا کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے ہی کلام نہ کروں گا اگر واقع میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استحصہ اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں اور بعد ازاں اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کی ہنسی اڑائیں ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے زید بن ہارسہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے وہ آپ کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے مجھ پر گرے اسی میں زید بن ہارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا طائف سے واپسی میں اتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں اے رحم الرحمین تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے تو مجھے کس کے سپرد کرے گا کسی غضب اور تشرو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے اور اصل مقصود تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہوئی ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ ایجابت کے دروازے کھل گئے وہی اتبا اور شیبہ کے جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا آپ کی اس کسی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے دیکھ کر کچھ نرمائے اور خون قرابت اور رگے حمیت جوش میں آئی اپنے عداس کو بلا کر کہا کہ ایک طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ ضرور کھائیں عداس نے آپ کے سامنے وہ طبق لا کر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا عداس نے کہا خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے اداس نے کہا میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں اور مذہب نسرانی ہوں آپ نے فرمایا اسی نینوا کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس ابن متہ رہتے تھے عداس نے کہا آپ کو یونس ابن متہ کا کیا علم آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اداس نے آپ کی پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یہ کہا اشد الا کا عبداللہ و رسول جب عداس آپ کے پاس سے واپس آیا تو اتبا اور شیبہ نے کہا کہ تو اس شخص کے ہاتھوں کو کیوں بوسا دیتا تھا یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے حکیم ابن حزام سے مروی ہے کہ جب اتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس نے اتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور یہ کہا خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں یہ لوگ اپنے مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اداس بیٹھے رو رہے تھے کہ آس نے شیبہ وہاں سے گزرا اداس سے پوچھا کیوں روتے ہو اداس نے کہا اپنے ان دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں بن شیبہ نے کہا واقع میں وہ اللہ کے رسول ہیں اداس نے کہا ہاں خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ نے فرمایا تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچیں سو پہنچیں لیکن سب سے زیادہ سخت وہ دن گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو ابدیا لیل کے بیٹے پر پیش کیا اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا مقام کرن و سالب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا یکایک جو سر اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبریل امین موجود ہیں جبریل نے وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور یہ کہا کہ اے محمد اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے میں مراک الجبال ہوں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں آپ جو چاہیں مجھ کو حکم دیں اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں جس سے تمام لوگ پس جائیں آپ نے فرمایا نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس واہدہ لا شریک الحو کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے ایک ضروری تمبی باوجود سخت سے سخت ایزاؤں کے اس رحمت عالم رافت مجسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و شرف وکرم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی اس لیے دعا نہیں مانگی کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی نسل میں سے خدا کے متے اور فمبردار اور مخلصین اور جانثار پیدا ہوں گے یہ کارخانۂ عالم بھی اسی وقت تک قائم ہے کہ جب تک کوئی اس خداوند بند کا نام لیوا باقی ہے جب زمین پر کوئی خداوند بند کا نام لینے والا نہ رہے گا اسی وقت یہ تمام کارخانہ درہم و برہم کر دیا جائے گا طائف سے واپسی اور جنات کی حاضری واپسی میں آپ نے چند روز مقامِ نخلہ میں قیام کیا ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین کے ساتھ جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر آپ کا قرآن سنا اور چلے گئے آپ کو ان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی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 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم ضلال اور اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ کا قرآن سنیں بس جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی اس کلام کو سنو بس جب قرآن پڑھا جا چکا یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو آگاہ کریں جا کر یہ بیان کیا ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسا علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے اے ہمارے بھائیوں اللہ کے دائع کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روئے زمین میں چھوٹ کر کہیں نکل نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا ایسے لوگ شریک گمرہی میں ہیں جب مکہ کے قریب پہنچے تو زید ابن حارثہ نے عرض کیا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے مکہ ہی والوں نے تو آپ کو نکالا ہے آپ نے فرمایا اے زید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا اور اللہ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا پھر آپ نے غار حرا پر پہنچ کر اخنا ابن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں اخنا نے کہا میں قریش کا حلیف ہوں اس لیے میں پناہ نہیں دے سکتا بعد ازاں یہی پیغام سہیل ابن عامر کے پاس بھیجا سہیل نے کہا کہ بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے بعد ازاں آپ نے مطم ابن عدی کے پاس یہ پیام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں متیم نے آپ کی فرمائش قبول کی اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہیں میں نے محمد کو پناہ دی ہے اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اے گروہ قریش میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے کوئی ان سے تعرض نہ کرے آپ حرم میں تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کر کے ایک دو ادا فرمایا اور مکان واپس تشریف لے گئے متیم اور اس کے بیٹے آپ کو حلقہ میں لیے ہوئے تھے متحم کے اسی احسان کی بنا پر بدر کے دن اسیران بدر کی بابت آپ نے یہ ارشاد فرمایا لوکان المتحمنع عدی حن سمکّنی فی ہا اولا ان نتنا ل ترکتہم لہ یعنی آج اگر متعیم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان ناپاک قیدیوں کے بارے میں کلام کرتا تو میں اس کی رعایت سے ان سب کو یکلقت چھوڑ دیتا